الخطام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجل اب هل اتقى سبحان الله آمنتو بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله نبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسألون على النبي يا أجوه الذين آمنوا اسألوا عليه وسلموا تسليما دوسرا مالک یا سیدی یا رسول اللہ بالا عال کا یا سیدی یا حبیب اللہ نوجوان مجاہد اسلام مولانا محمد عثمان صاحب چشتی اور جامع مسجد ہاضا چیچا وطنی انتالی شار جامع مسجد کے مواوی خدا دعوت دے بلائے گئے سیدا پیر, پیر سید قطب علی شاہ شاہج الامعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی اس وقت دا موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر اعتراضات دا جاب سنت سنت جماعت صحابہ بات بات رسول تسلیم تو بعد سب سب تو کلی یعنی کی مطلب نبیا کیڑا افضل ہے نبیا تو بعد کیڑا افضل انسان جی آلہ حضرت اہل سنت نے فرمائی کہ جس وقت پوچھا جائے گا نبیا تو بعد افضل کون ہے انسان حضرت ابو بکر بھی جزوی فضیلتا ہوں بھی کے میں مسل مسال دیکھلا سمجھا بے دے کو اللہ دا. اچھا حال ہو سکتا ہے اس تو کوئی بندہ سخاوت جگہ بیٹھا ہو زور زیادہ زیادہ بہت باقی باقی باقی باقی ہی نماز پڑھنے ایسا ہو جا چ پائی جانگیا لیکن جس بندے دا نام لوگ سارے شہر والے بائی یہ سارے تو دا مطلب یہ ساری چنگائیں اد پائیا جاندیاں اگر کوئی بندہ کسی چنگائی چھ بھی ہے نہ دوسرا کتا یہ گل کوئی نہیں جس وقت اص آخان گے کہ ہزور امت کون افضل ہے یا یہ آخان گے تو بعد کون افضل ہے آخنا پینا سدھی اور باقی کوئی اگر, دی دی بھی بھی بھی اگر اگر زیادہ تاریف الامت ابو بن جرا فرمایا میری امت دار بندہ ابو عبیدہ بن جرا اس دا ہوں یہ مطلب نہیں کہ ابو بیدہ بن جراق ابو بہت زیادہ پائی جاندی سی لیکن آ آ او نہ دی ایک جزوی فضیلت باقی سہ سفت ایسا سن کہ جدیک ادھر نے ادھر ہے ان آدر نہیں امانت صدیق اکبر دے اندر کے اکبر کئی گنا ود تو امانت ابو عبیدہ بن جراہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امانت میں حضرت صدیق اکبر سے فضیلت رکھتے ہیں کہ ان کے اندر امانہ وصف جڑی صدیق نارو زیادہ سی یہ نہیں وہ مطلب کہ صدیق حضرت ابو بیدہ دے اندر امانہ دا وصف کا باقی وصف او صاف دا ورنہ اے مطلب, مطلب نہیں کہ صدیق اکبر, اکبر, اکبر کی نسبت ان میں امانت, امانت زیادہ ہے, ہے, بات ہے بات تو وجہ وہ کیسے ہو سکتا ہے امانت ہی بس تو اصل باب ہے جے جی او انان دے س... اندر زیادہ ہے تے پھر ہر واسطہ زیادہ ہونا ضروری سی جے صدیق اکبر تو جے پھر انہاں نوں ہی خلافت دتی جاندی تے خلافت انہوں ہی تے دتی گئی جڑا امانت دے اندر ساریاں تو اگے سی کی کرنا ہوندہ خلافت جس لئے دیتی جاندی ہے اس لئے ساری قوم دی امانت او دیتے سپردن دی تو اسی خود سمجھدار ہو ایک ہے ایک بندے دی امانت کسے کل جانی دو دی جانی دس دی جانی سو دی جانی, سو دی جانی. حضرت ابو پیدہ بن جراح کو کنیاں کتنے لوکاں دی مانتا جا سکدیاں نے کہ او امین نے اس امت دے کنیاں اک جا سکدیاں سن ہزار لکھ دی انکو او امت مصطفی ساری دی ساری جس وقت او خلافت حضرت سی اکبر سپرد کر دیے مطلب کہ تمام امانت اگر محفوظ رکھ سک تو نام سب امین اضافت نسبت استغراقی نہیں کہ تمام امت سے زیادہ اضافت بمانا من ہے میری اے شخص کیا مطلب میری میں امانت خصوصی ایک مطلب نہیں ہے کہ امتر کوئی امین نہیں اس کا مطلب یہ امت اے امین نہیں امت میں امت سے ایک امین یہ ہے دوسرے لفظ امت ایک امین سے بڑے امین بھی ہیں دوسرے لفز آخو فضیلت کلی صدیق کے اکبر کی مطلب تمام امت دے اندر جیڑیاں فضیلت ممکن نے سارا دیا اور سکبر چاہیے کچھ اپنی خصوصیت نے جیڑی پوری پائیں فضیلا کلی سمجھ نہیں لگی یہ اسی طرح ہے جی الفلام کمال کا زید کامل مرد کا الفلام جنس استغراق خصوصیت خصوصیات افراد یا استغراق کے خسائے سے افراد جس کا معنی ہے سارے زمانے دا مرد تو ہی سارے زمانے دے مرد تو سارے زمانے دے مرد تو ہی مطلب, مطلب سارے اللہ جو جو کمال نے کٹے کر دیتے مسئلہ ہے جسل وضاحت کردا لا لام اس لام بنا استغراق خسائ افراد حقیق ح اخبارت نے جیڑ جزرگ لکھے اللہ جہ شاہ نو نے سارے نبیا فضائل شمائل کٹھے فرما کے حضور چ رکھے حضور دیا کچھ ایسا فضیل نے اور قرآن دا ایک اپنا علم ایسا ہے جہاں پچھلیا کتاب اسی طرح امت رسول جو شانہ فضیلتا پاسے پاس ویک اللہ نے ساریاں کر کےدر سدیق رکھی اور سدیق دیا کچھ ایسا فضیل نے کسی جگہ پائیا جا دوسرے لفظ بھی کہہ سکتے ہو اگر ساری امت دیا فضیلت ایک بنے رکھی جان تے صدیق تے اکبر, اکبر دیاں فضیلتا ہک بنے رکھیاں جان, جان. دول جو ہے موجود پھر برابر حضرت صدیق اکبر دیا جیڑی اتلیاں فضیلتا شانا رب دیا نے جی وجہ ساری امت برابر رکھو حضرت صدیق اکبر دے پلڑے مقابلے اکبر نہیں بن سکتے صدیق امت بن سکتی ہے سی اکبر نہیں بن سکتی کیوں کہ صدیق اکبر کی جو خصوصی شانے ہیں وہ پوری امت میں نہیں ہو سکتی پتہ نہیں تسی سمجھو کہ نہیں سمجھو اگر میں قرآن و حدیث ثابت کرا بہت وقت درکار ہے اس سال اشارہ کر دینا جڑا صحیح حدیث سے جایا ہے نے گیا پوری مطلب وزن نہیں جسم دے دے سن حضرت صدیق اکبر جسمو ہو سن حضور نے فرمایا تے یہ سارے نلو پارا ہوا کہ اللہ نے فضائل رکھے ان فزائل جیڑی سفت رکھوں سفت پارے ان پارا ہونا ہی پیا دس ہے غلط فہمی لگی ہے اور کچھ جان بوجھ کر بدنیتی کرتے جنہ غلط فہمی لگی ان چاند نام میں جناب دے سامنے ذکر کراگا اور جیڑی غلط فہمی ان لگی ہے وہ بھی جناب دے سامنے کرانگا کہ اے گلتی لگ گئی گل این جہ بدنیتے ہیں انہوں نے بدنیتی بھی جناب توجہ ہے اللہ اکبر و کبھیرا جناب نے شریف اور مذہب یعنی سیدنا صدیق اکبر کلی صحیح حدیث میں صرف ایک حدیث بخاری دی سنا صحیح ہے یہ میرے خیال دے حضرت مولا علی مشکل رضی اللہ تعالی اگر میں بالکل مشہور حدیث آن. یعنی صحیح تو بھی اتلے درجے چلیاں گئی اللہ اکبر کبیرہ بخاری شریف لائٹ مارک ہے اللہ اکبر و کبیرہ لوجی سونے ہونڈ صرف ایک توانے ذوق آستے اور توانے مذہب دی مضبوطی آستے بخاری شریف دی ایک روایت جنہو طبقات ابن سعید جندر متعدد سندانہ لکھر کیتا گیا بخاری شریف حوالے کیونکہ کو تو اللہ جس وقت قربان جان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی دا وصال شریف ہو فرماندے وہ سری ری پت کنفا سو ید نلون قبل في فلم إلا رجل آخذ من علی بن طالب وقال ما خلفتا حدا احب ان اللہ مسل عمل ہی ملکا مع صاحب تو انی تو اسمع خرج تو حضرت عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی نو مولا علی جماعت دے بندے حضور دی اہلِ بیت جو نبی پاک سرکار دے چاچے دے پتر آپ فرماندے نے جدو حضرتِ عمر دوی سال آب ہویا آپ دی آپ دی اللہ شریف, شریف جسم جس مبارک نو سر پائی دے اتر رکھیا گیا بندے آلے دوالے کٹھے ہو گئے جمیں جمیں کسے نے آپ دی بار گاہ دے اندر نظران عقیدت پیش کرنا سی کر رہا سی فرماندے نے عبداللہ بن عباس شخص آیا میںلوتا وا بندیاں دے اندر ایک شخص آیا انہیں آرک میرے موڈے رکھ درک میرے موڈے رکھ دے لگا وہ بندہ میرے موڈے تے رکھ کے ماں خلف کا اے چار پائی دے ستیا تیرے بعد کوئی ایسا بندہ مینو نہیں لگتا بارے میرے دل دے اندر حسرت ہو اے دے عمل ہومل ہو اس بندے دے عمل میں رب دی بار بارگاہ پیش ہو دا مال نامہ میرے کو شالی مشکل شاہ مشکل کشاہ فرمان دیں تو میں اللہ دی بار گاہ جاوہ میں اے چار پائی دے لیٹن والے تیرے سوا کوئی بندہ ہے ہو جا نہیں ویخ دا امت رسول دے اندر جس دے بارے میرے دل, دل دے اندر حسرت روے ہے اے دے عمل ہون علی دے اللہ دی بار گاہ جلی پیش ہوئے وہ صرف تو ہی ہے اور میں اگلی وہ بندہ میں بار بار سنتا حضور جدو بھی گل کرتے سن مینو فرما سن راہ تو آنا بابو بکرا امر میں میںبا کروں عمر ادھر گئے سا و دخل تو آنا وبوبا کرواؤں مر اج الا گئے و خرج تو آنا وا ابو و بوبا کرواؤں مر اتو اکلے ہاں ادھر گئے ہاں جان دی گال کرنی حضور نے ابو بکر ابو فلانی جگہ بیٹھے ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر تے جدو گل کرنی تسا دونوں کا نا ہی نال رکھتے سن ہزور میں اس لئے سمجھ گیا سا تسا جدو بھی دنیا کو وصال کرنا تسا رسول دی بار گا جان ہے کیا مطلب کہ جدو تسانو؟ جدو تسانو، پاک نبی! دنیا جب اپنی ذات تو اکثر مقامات دے。جدا ہونا گوارا نہیں کرتے اللہ دے حبیب کی مرضی یہ ہوئیے اللہ دی مرضی یہ ہوئی ہے کہ جی دنیا جو ت اپنے کرنا گوارا نہیں جدا کرنا گوارا نہیں کرسول جدو حضرت عبد اللہ نے پاس فرما کر ریا ہے میں پیچھا پرت کے ویخیا مولا علی مشکل سی توجہ ہے اللہ, ہے اللہ, اللہ, اللہ مطو مطلب نبیدار حضرت مولا علی او نبی پاک سرکار دے لفظاں تو ہی سمجھ گئے کہ یار ساڈا حضور نہ کیوں لے لیندے جدوں گل کردے علی میں تے ابو بکر اج دے علی میںکرج فلانے بغیر نہیں بولتے دنیا جدو بھی گل کردے دونوں نو نال جے دنیا دونوں نو نال رکھتے نے دفن ہوئے حال عمر دفن ہوئے چار پائی بار فرمایا علی نے اشارہ دتا ادارے دسیا پتہ نہیں کتنے دفنا بولو بولو کیوں نہ آخیے کیوں نہ سارا زمانہ کہ انا مدینۃ العلم و علی الباب سب زمانہ گاندا ہے علی علم دا دروازہ ہے او شرم کر جی علی علم دا دروازہ ہے تے اوہی دروازہ کھلا ہے تے ابوبکر تو بعد فاروق اعظم دا دربار اوتھے بنیا ہے معلوم ہویا نبی دے صحابہ نو ابو بکر فضیلت قرب مستفا خبر اس باری علی تو سواپا نہیں پہنچ سکتا واقعی علم کا دروازہ ہے جنہیں ایگز ایگز گال سمجھی دا دا قبر اس قبر تو محروم رہ مطلب جہاں انہوں نے قبر دور رہنا چاہتا ہے وہ علی تو دور ہے مخالف ہے شاہ نے مہر لا دامتی کوئی بنے کو جی مرضی بنے شاہ علی نے مہر لا دہ خین دال دہن کی ابو بکرو مو بولو کدی میں موضوع لایا صرف میں مضبوط دلیل جس کی, جس کی طرف آم, جی آم طرف طرف طرف طرف عام خاصا کی بھی توجہ نہیں دے نہیں خاصا دی نہیں ہونی ہونی معلومویا ابو بکر و عمر دیاں قبران اللہ نے بنوائی ہے مصطفیٰ نو سمجھایا ہے مصطفیٰ نے اپنے لفظہ مبارکت اُنہ نو اشارے وچ رکھ کے ظاہر فرمایا ہے علی پاک نے وہ اشارہ سمجھایا ہے سمجھ کے ایک چلا گیا تے صحابہ نو سمجھ سی نہیں تھی جانے جدو دوسرے دی باری آئی تھوڑی خفا تھی بات مخفی تھی پاک علی نے اس لے کھلو کے سمجھا دیتا اے او دردہ لہٰذا او تھے نہ عثمان پاک دی تھاں سی نا مولا تھان سی آپ خود سمجھتے سن علی خود سمجھتے سن ساری تھا کوئی نہیں جی ہوں دو دا جو نام لیند سن بار بار سڈا بھی نام لے جڑے گی میرا ایمان دا قسم خدا دی اگر اس لے اللہ دا حبیب نارے نا دا بھی ذکر کر دے جگہ جگہ دے جی؟ چوانو رکھ لیں قبرا چار بن جانیا سن لیکن کیونکہ رکھیا ہی دو مالوم ہوا دوسرے جانا یہ بھی بوجھ لے دو دا ہزور کی سنگت رہنا یہ بوجھ پوج لائے ذرا بولو تو سی کتاب ایک غلط فہمی بڑے بندے دی دور کرنا چاہوں چلے گئے شک نہیں بزرگ سن لیکن اجتہادی ہو جاتی ہے خواجہ سلیمان تو رضی اللہ تعالی آپریدی خلافاج اربی مولانا ذلفقار کردی رحمہ اللہ رحمت کوئی شک, شک نہیں اندھے محدے سے کبیر ہوں جس لئے اندھا کلام القول المستحسن پڑی دائے انج لگ دائے جو میں حافظ ابن حجر اسکلانی پہ بول دائے امام شمس الدین رحبی پہ بول دائے جس لئے اسما اور رجال تو اصول حدیث تے کلام آن دیئے یا حدیث تے بلے بلے بلے, بلے پتا لگ دا کہ واقعی، باقی،, باقی،, باقی کو جنا پیا ہے اس زمانے عالم خلیفا شریف والے دے مرشد دے گرامی مولانا فخر الدین دلوی رحمہ اللہ فخر الحسن کتاب لکھی جس دے اندر انہا ثابت کی تا کہ امام حسن بصری مولا علی دے خلیفے نے اور انہا دے ملاقات بھی ہے اور انہا دی زیارت بھی کی تھی اور فیض بھی پایا ہے خرقہ بھی آسل فرمائے کچھ محدثین دے رد دے چنائے کتاب لکھی سی جنہا اس بات دے انکار فرمایا اس دا رد دے رد کردیں فخر الحسن لکھی اس دے شرعہ القول المستحصہ کتاب عظمت کا بھی انکار نے مسنف کی عظمت کا بھی انکار مناخشا کرنا چاہتا ہے اتنے آپ ہی انداز لایا جی میں جس کلام ختم کرا گا کہ کوئی اور خانے والی بےچارے اس کی کوئی حیثیت توجہ کرنا اور میں کسمیا پہ گہن وہ یہی مقام پڑے دے ہل کر بخا میں سنے دے ہل کر کے وقا تبج پہلا اعتراض حضرت سدی کے اکبر کی فضیلت پر اجماع ہے و لا کا اس اے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی حضرت افضل قرار دے سن ساری روایت کتنے شریف نے حا ہزوری پاک جڑے نے تھی کے اکبر نے روایت کردی رحمہ اللہ وہ روایت پیش کردے فرمایا فی افلی فی ترجمہ جافر فی جا ترجمہ اللہ بعد وسلم بارے سارے لوگا کو حضور تو بعد یہ افضل نے فرما صحیح تھی آئے شرط جمی آئے صحیح صاحب بھی پہلے میں عربی پڑھنا جہاں میں اپنا لکھا ہوا مولا نازل کے جواب میں کسم ازاد کر کے گیا نہ جس وقت میں پڑھ رہا سنا میں پھر میں فورن رح چاہیا اوہ او یہ چشتی غور کر یہ جزوی فضیلت کی بات ہوگی میں روایت لبنی شروع کر دیتی آخر سندیں اور بھی تو ہوتی ہیں ایک سند تھوڑی ہوتی ہے او ترمزی او ترمزی میں بخاری دی روایت دا ساری نو جمع کر کے فیر تو انو دا مطلب یا لا صحت من اختصار اختسار بلمانا ردی اللہ تعالیٰ رنا لِلْمَسَاكِينِ جا لِلْمِسْكِينِ ابھی طالب فل مراد فَالْمُرَادُ فِي روایت خالد الحدا افضل و اخیئر لل مسلمہ افدل و اخیرینا افدل في اخیئر بسکین فی اتآم و مباحثات لل فل اجماعت الحافظی فلحمد کی اجما دعوی جنا بزرگ کیا امام شافی نے کیتا جنہیں وہ توانو غلطی لگ گئی جا حسے کو مال تفصیلی پوری حدیث نہیں بخاری شریف دے اندر وہ حدیث میں ہے مفسل ہے وہ کرما ہوتے سن حضرت ابو ہرارا جو لفظ بولتے ہوں سن وہ کی بولے ہوں سن وکانا سے لا فروب نوی طالب فرمایا دی خدمت کرنے روٹی کپڑا وغیرہ فضیلت دی گل نہیں ایک روٹی کھوان دی گل لے روٹی کما کیونکہ مسکین دے واسطے خاص دسترخان دے سن لیکن سد کے جا یہ فلیلتنا دی کلی نہیں سکتی اور دی خدمت ہو محمد کریم کی بارگاہ سارا مال رکھ دینا رکھنا اللہ رسول کر رہے گل ہو سدیق کے مقام نفر نہیں پہنچ سکتے حضرت امام جلال الدین سیوتی فرماتے اوقات دی دیکھنا ہو تو الحاوی الفتحی دیکھیں آپ ہاں جی آ فرما نے چالی چالی سندا چالی چالی طریقے روایت بعض اوقات شایخ باید باید شایخ شایخ پیش فرمائیو فرمائیو فرمائیو او بخاری اندر فضیلت مقصود مقصد نہیں ابو خیرا صرف مسکین نو روٹی دے اندر فضیلت دس رہے پہلو سمجھا آ گیا कि जिसले तुम कहते हो साना बंद चंगा है रोटी खवा बहुत लेकिन ओ आखो हम ओनू ही सारे शहर का चंगा आख नहीं आखना तुसा चंगा ओनू ही आखना जो सारे तू चा शुमार होता लेकिन एक अद्धी गल कि گال لیسی میں لگی لیکن ایتھے میں جڑی گل نال ملا, ملا کے کر دتی ہے نا اودے تے غور فرماؤ وہ بھی تو ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں اور ان کے ہی بیانات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صدیق نے سارا کچھ لیا کے تر دتا ہے کی ہو یا جے جعفر بن نبی طالب روٹی کھوان کسے ویلے جا کے اے مسکینہ نو اے ویخ حضور نے ایک کے بارے فرمایا ہے کہ کسے دے مال نے اونا میں نو نفع نہیں دیتا جنا صدیق اکبر دے مال نے نفع دیتا ہے ابو بکر دے مال نے نفع دیتا ہے آہا بول دے نہیں جو ہے کے بارے حضور نے فرمایا ہے لہذا ابو بکر،, بکر،, بکر حضرت ابو خاص گل دی،, دی،, دی،, دی،, بیان بیان بیان دی بیان, بیان, دی. بیان, بیان, بیان, بیان کر اور میری سمجھ یہ فتول باری کھولی تو می آخر ہے سمر آئے تو می اپنا ہاشیا مکا دیتا بارہ لگ گیا حد لگ گئی پھر کچھ عرصے بادشاہ باری ویخی جیو ناچیر اللہ نے راز کھولیا ماں امام ابن حجر اسکلانی دے کھلے آئے میری موافقت فرمایا گیا اس روایت مسکینہ واسطے سارے تو چنگے سانو یعنی روٹی دین دے اندر مسکین جڑے ہونا کھوڑا بھین دے سان او روٹی خدمت واہ واہ کر دے سان دو جے صاحبہ اچھ خدمت نہیں سی روٹی دی نہیں سمیں لگی تو او روٹی دی خدمت دے حوالے نار او جیڑے مسکین جینا دے اندر ابو حرائرہ ابھی شامل ہوں دے سان کہتے انہاں دی پر گال کر دے مسکین دی مخصوص خدمت دے حوال بولمایا بول مشکین اسے تقیید پر اس مطلق روایت کو محمول کرنا ضروری ہے دا مطلب ہے واقعی حافظ کردی رحم اللہ برابر بھی نہیں لیکن نشانے جا سٹ لگی ہوئی نشانہ خطا نہیں جان ابن حجر اسکرانی لگی جی ایک گل جواب ہو گیا کہ نہیں یہ اعتراض بڑے وڈے امام کی طرف کی طرف بزرگ کی طرف لیکن लेकिन मैं लेकिन मैं मैं دوسر دوسر اتفاق بالکل پکا ہے اس طرفوں اگر کوئی اعتراض اٹھدا ہے تو غلط فہمی کی بنا پر ہے یا بدنیتی اج کل والے بدنیتی کردے سام پتا انہوں نے اندر کی بڑے لیکن یہ امام جو ہیں وہ بدنیت نہیں تھے انہوں نے غلط فہمی لگ گئی قربان جاو ایک سوال ایک سوال جواب ہو گیا دوسرے درساں ہاں فرب نے عبد البر حوالے نال کیا لکھا حضرت ابو تفید عامر بنواس لا جنہ صحابہ جو آخری آخر وفات ہوئے سارے ہزور صحابہ ہزور صحابہ دا آخری ساتھ انتقال ہوئے ایک سو سدر ایک سو سال سدی آخر جنہر ابو شکار سات سال جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہے چھوٹے میں امام ابن حضرانی نے علی صاحب چار تبکے بنابا ایک طبقہ کبار پھر تیسرا دے چوتھا گلتی نالم بادام صاحب گر دیکن ہے نہیں یہ چار طبقے لیکن فرمایا یہ تیسرے طبقے دے پاسے مولا کئی حضرات نو غلط فہمی لگی ایک حافظ ابن ابدر نے انہاں فرمایا وہ ابو بکرمر فضیلت علی نو دے سن ابو بکرو مرد فضیلت علی نو دے مطلب ہے محبت رکھتے سنت شہ خین دے سن کسم کر نا ادھر ویخ میں بڑا لبیا بہت تلاش ہے بہت تلاش دے دو تے فضیلت دا قول کا فلیلت اے بال دیگر حضرات تو بھی لبا ہے لیکن ابو بکر کو فلیح کا مذہب ہے نہ کسی امام کا مذہب ہے نہفا سنسا جماعت چزرگ کا مذہب ہے ہے میں تھے آه... امام یاحیا بن معین کا قول نقل کرنا تاریخ دمشق کبیر سند شہید آپ بالکل لوہے توڑ سند امام یاخیا بن معین مائن جو ہےبا فم سو من قال ابو بکر سم عمر، سم سم عثمان، جب علی پاک کو فضیلت دے حضرت عثمان پر تو فرمایا اس وقت اس کے اندر تشیع آ جاتا ہے ایک ہے تھوڑی وضاحت کر دینا ایک ہے رفض ایک ہے تشیع اینہ دوماں دا فرق ہے اور اینہ دوماں دی ایک تاریخ ہے رفض شروع ہوئے ہے حضرت امام زید دے دور تو یعنی خلیفہ حشام بن عبد الملک بن مروان دے دور تو کیوں حضرت امام زید دا قاتل خلیفہ پنو حضرت پتر امام محمد باخر بولو امام جعفر صادق نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہو جیس وقت حشام دے خلاف اٹھے سن کہ کوفے دے اُنا نال محبت دا, دا دعویٰ کرنا لے جن کو ان کے شیعہ شیع دا مطلب ہوندہ ہے کسے, کسے دے نال محبت کرنا لے لوگ او کسے دے بھی ہونے شیع شیعان معاویہ بھی ہے سن فلان شیعہ حضرت بھی ہے حضرت شی حضرت بھی بھی سن توجہ نہیں فرمائی نے کیونکہ شیعہ دانا ہے محبت کرن جماعت توجہ ہے سڈے دوست نے میرے شی آ کرار پا سکتے ہودر امید نے میرے پیار کر دینا یہ میرے شیری اربی دل میں کوئی کوئی محمد رسول اللہ پیار کردہ تو من مینشیا محمد حضرت معاویہ کے بھی شیعہ مولانا یعنی شیعہ مانا ایک مخصوص جماعت محبت لوگ اس حقیقت نہیں پتہ نہیں بنا لے اور سمجھ لگی جی نہیں حضرت جہ بی محبت کرتے جس جسے حضرت ابو انہاں نو تبرا کرے گا تبرا دے بزاری کرے گا ان نفرت کرنا کہ نہیں آپ نے فرمایا نہ میں کر سکنا وا نہ میرے گھرانے والے آخر ویت کسی ہے سان دونوں کی محبت کا سبق گی اندر دیا ہے بولو تو سی ہے قسم کی کر کے کتابیں تعہو وکھاڑ دے آ جا وقت, وقت دی قلت دی, دی وجہ تاریخ پڑھ لو امام زید دے حالات لو تاریخ د کتاب سند بھی گل لکھیے امام زید نے کیا ابو بکر امر دوپرا ہو جا اچھا تیرے فرمایا میرے نہ مر سکنا وا مگر ابو تو بخر نہیں ہو کے مر سک انہیں اچھا نال پکاپ نے فرمایا ہاں ایڈا ہی پکا انہیں اچھا مل سلام اسی چلے انہوں نے نو کلہ چڈیا ہے دینا وقت تو گئے یہ تاریخ رف دمانگ کچھ ایسے سن چند تو جی تبو بکر پیار کرنا اص میرے مغرب اصا بھی پیار کرنے جتھے مرے گا مراں گے آخیا جائے زید زید اے سمجھ نہیں لگی اچھی آواز بولو قربان جاو مولالی مولا لوگ ہوں سن جہے آدھے سن علی اسمان تو دوسرے دونوں اسمان گلی نو آخیا جائے الیے توجہ نہیں فرمائی رافضی نہیں سن کی رو شروع پذہب نا زیادہ تر لوگ دا دیسرا نمبر علی دا چوتھا نمبر ہے اصا باہر ہر سورت ہی ماما نے جو لکھا فرمایا ہے، فضیلت شیخین محبت خطنین یہ مذہب سنی کی پہچان ساڑیاں کتاب معاقی دے دیاں یہ لکھ دیاں فضیلت شیخین محبت خطنین محبت خطنین دو داماد دو داماد کیڑے نے حضور دے حضرت عثمان مولا دی فضیلت دے وے گا سننی تے کتابیں خطنائن نار محبت کرے گا ابو آدمی فتح اکبر چی اس طرح بولو تو صحیح تو بھائی توجہ ذرا اگر محبت خطنین رکھتا, رکھتا ہے, ہے. دو مادہ محبت رکھتا ہے فضیلت ایک دوجہ نو نہیں دیندہ یا پاک علی نو حضرت عثمان تے دیندہ یا حضرت, حضرت عثمان دا. نو پاک علی تے ہے۔ تے سنیت تو بار نہیں لیکن شیخین تو دے گا تے سنیت دوبار ہو جائے گا معلوم ہوا یہ مسلافا چیڑا نہیں جی چیڑا شیخین دا مقام جہا سب دا مسلم بزرگ امام ای خلاف ورزی نہ کدی کسی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے کرے گا سنیا تو بات بول ذرا بولو نا قربان امام ابد نے حضرت بارے جڑی گل لکھی حضرت مولا علی فضیلت حضرت عثمان تے نقل در خطا لگی ابو کو جو کہا جاتا ہے فی تشیع تشو یعنی حضرت علی کو عثمان پر فضیلت دیتے تھے حضرت علی کو شیخین پر فضیلت دینا یہ بدعت ہے اور بدعت غلالت ہے سمجھ نہیں لگی حافظ ابن عبد البارنو اور بھی جگہ دیتے بڑے بڑے, بڑے اے, اے میں خود, خود تحقیق کیتی بیٹھا مغالط اللہ کی جانتے ہیں آخر انسان ہے نقل دے اندر, دے اندر کو بڑے بڑے اکل خطا ہو جانتے ہیں مثلا امام ابو بکر خلال حافظ ابن عبدالبار سے پہلے ہوئے ہیں تینہ ناروں وڈین ہیں امام, امام احمد بن ہمبل نے مذہب نقل کرنے والے نے ہے امام ابو بکر خلال کی کتاب و سنت میں کتاب ہے ابو بکر خلال کی کتاب میں لکھا ہے کوتےلا معاویہ حضرت معاویہ قتل کیے گئے حالانکہ تاریخ متفق حضرت معاویہ اپنی موت مرن کسی قتل نہیں کی امام احمد بن حمبلد مذہب نو اگان نقل کرنا رہا لکھ کے جگ نو پیش کرنا رہا وہ حضرت معاویہ نے لکھی جاندے, جاندے نے قتل ہوئے حالانکہ پورے زمانے دا اتفاق ہے انہوں دا امام احمد بن حمبلد اتفاق ہے کہ حضرت معاویہ قتل نہیں ہوئے اپنی موت گئے نہیں ما تحت فانسی ما قتل ما تحت فانسی وہ اپنی موت مرے ہرا جدو چلتا ہے تو لگوتے نہیں لگوتے لگ, دی جس لگ تیز تیز رو گھوڑے نو ٹھوکر لگتی کھلوتے نو نہیں لگتی جاہل نہیں خطا کرتا مجھے کہنے لگا فلاں خطا کرتا میں نے کہا اس کے عالموں ہونے کی نشانی امام آزم ابو رضی اللہ تعالی نو کسی آخیا جو وہ فلانے مسئلے خطا کر گئے اماموں نے کہا یہ ان کی اماموں ہونے کی نشانی ہے اگر جاہل ہو کوئی تو اوسرا پہ ہی خطا ہوں دا انہوں خطا لگن دا کی مطلب کوڑا تیدرہ ہوئے دے ٹھوکر لگ دیئے ولے کل آلمن حفو دل آلم ہوئے دے قدی نقدی خلطی لگ دیئے لیکن ایا کم زلط العالم آلم دی لگنشت بچنا چاہی دے آلم دی لگنشت اتباع نہیں ہوں دی اتباع ہمیشہ حق دی ہوں دیئے یہ نہیں کہ فلا لکیر دا فقیر لکیر دا فقیر نہیں ہونا چاہیے لکیر دا امیر ہونا چاہیے بولو نا ایک اور اتراض اس کا جواب دیتا ہوں امام تاریخ دمشق کے اندر بھی ہے امام آمش میں <تصفح> <فرمان> دطلب <دے> <تصفح> <کہ افسوس تصفح> <ملوس تصفح> اس دور ہے افسوس ہے سیانے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بچا نہیں سکتا بولتے بچا لکب رہا سہارا بچا مثال تو مشہور ہے کرو نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بچا نہیں سکتا وہ لکھ ہاتھ مارے جی بلان ڈبیا جانا اتنے تنکا کی بچائے گا میری گل نہیں سمجھ میرا او او او برا جی نہیں بچا صرف گل کر رہے کہ میں اس زمانے چینا پیاوا جس زمانے پا کلی نو شہخ فضیلے دا مطلب دستے پی نے کہ پہلا تے یہ کدی سی ہوں ہوں کوئی بنتی پیدا ہوئے معلوم ہویا وہ سنیاں تو باہر کوئی بندہ لہذا سابت ہوا مسئلہ اتفاقی رولا نہ کیوں کہ میری سننا پی رہا یہ مطلب نواں اٹھایا پریشان ہو گئے نو جو اٹھایا کنہیا بد کیڑے سال وہ نہیں جڑے حضرت سینے آخیا یار پہلو تو اج نہیں سنوندے کیونکہ زمانہ حضرت زید دا امام ہشام کابد ملک دا توجہ نہیں فرمائی نے کیونکہ جڑے نے معلوم ہوا یہ مسئلہ اختلافی اہل سننا ت کوئی اختلافی ہوں تھے میں انہوں نے بھی گل کرنا جڑے جیڑے کہ جی فضیلت دینی ہی نہیں چاہی دی چوپ پی رہنا چاہی دا میں تاریخ دمشق چوں، ایک قول سنانا جاننا ہاں جی سوجہ ہے جو سو توجہ اللہ صحیح امام عبداللہ ابن مسرور صحابی کے شاگرد امام مسروق صحیح سندا نالت خب ابھی بکر و مارفت بکر فضیلت اور پہچان حضرت رشید جنہ حضرت عبداللہ بن مسعود نو علم بندے ہو پھر حضرت عبد اللہ کنیفن فرمانے علم چھوٹا جاڈا چھوٹا جا پانڈا کیونکہ حضرت عبد اللہ اب نے مسعد جہاں سن شریف کا شریف صرف مسعود رضی اللہ تعالی نو ای بندہ بیٹھا ہوتے حضرت عمر فرماند نگا جا پانڈا علمیا انہوں نے شگرد فرما دینے پتہ نہیں لگا رہے سنگی اہل سنت ب جماعت شاہ اسے معلوم ہوا حضرت بھی اس سنت چلن والے سن بولو <تصفيق> اللہ قبیر اللہ اکبر قبیر اللہ اکبر قبیر اللہ اکبر قبیر امام سفیان علی عمل فرمایا جہرا شخص مولا علی نو و ابو بکر فضیلت دے, دے وہ مہاجرین اور انصار, دیں انصار نو سمجھو برا بول رہا ہے اور رہ región... میں ڈرنا ہوں آن کہ انہوں کوئی عمل, عمل ہو سکتا ہے فیدہ نہ دے دا دا دا اخاف اللہ ینفعہم مع ذالک عمل علی پاکنو شیخین دے فضیلت دے لڑا بندہ ہو سکتا ہے اذا کوئی عمل قبول نہ ہوئے توجہ ہے بولو او او او او او اللہ اکبر و کبیرہ ہون میں آخری اوہی او روایت قول لب کے جناب, جناب نو پیش کرنا جس تے اندر یہ ہوئی ہے ہیں کہ جڑا بندہ آکے چپ رہنا چاہی دا کہا چاہی دا چپ رہنا چاہی بلیا نقصان کنو نشانے رکھا کرو نشانی تلاش کنج آخبر وبیر اللہ آه! آه. بہت افسوس شکر آ گیا لیکن تیسوس سال تو شریف شریق ال قاضی تو پوچھا گیا ہلورے در سوک ایک بندہ کہندہ ہے کسی نو فضیلت نہیں دینی چاہیے آ فرما نے اے بندہ ہمک کون ہے اے بندہ ہمک ہونا ہے انہیں آخیا کیوں فرمایا جی کہندے فضیلت نہیں اندر فرمایا ابو بکر نہیں دینی چاہیے خلاف ہونا ہے بے چپ کرنا حماقت سمجھ نہیں لگی ابو بکر عمر تو کسے نو بدا دلالت ارے بھائی دلالت میں رہتا ہے نہ حماقت میں رہتا ہے کتاب نال قاضی شریف ہاں جی قاضی شریف تک سند کے ساتھ ثابت ہے توجہ نہیں فرمائی نے اللہ یہ مطلب سکوت کا کال بھی فضیلت کا قول بھی ہو گیا کرے ٹانٹاں میری گل نہیں سمجھے میں کیتی کیونکہ اصا وسل جڈے مسل امت نو جی درپیش نے اصا ادر ہی دیا رکھنے یہ چھوٹے مسلے نے سڈے امام لوگ حل کر کے چلے گئے اصا اسلیاں نو چیڑنے جیڑا اس زمانے جنہ کو کوئی ہاتھ نہ لا وے وہ یویت مسائل نے جیڈے اس ہمت نو درپیش نے تع اس چڑ گئے نی جی چین کسی دے چڑھ کس چڑ جائے جن چڑھ جاوے تے اُن پتہ نہیں لگتا بندے پیا بولنا کہ جن پیا بولنا وجدہ دسد بندے نیڑ کنو ہوں کرسم دیں کر گیا نا آخری جملے نے چار چیزاں تہذیب نظام تالی چار جنہ دیا ہو تہذیب دیاں نے سیاست بھی معیشت بھی یہودی دی معاشرت بھی یہ تعلیم بھی جن سوار ہو گیا جان یہ منہ ہلدا نو پتا نہیں اے صرف وہی بندہ جانا ہوں جنہوں جن نہیں چمڑیا وہ بیچارہ رو رہا ہوں میرے پرا نو کی ہو کی پیا بولنا مگر وہ سمجھتا ہے غیر پیا بولنا ہے یہ کوئی بلا شکان پیا بولنا ہے اور چمبڑ گئی میں لفظ اپنے نے نہ وہ مانے اپنے نے غیر نہ چین یہ چمبڑ گیا ہے یہ صرف میرے حضرت سیان سمجھیا ہے حضرت دی وجہ نہ یہ نہیں بولنے بچوں بولنا ہے انہ بچارے نہ لفل اپنے نے نہ مانے اپنے نے سڈا کلنگر اقبال فرمان ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلنگر کی بات پانی پانی کر گئی مجھ کو کلنگر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من ویو ملکان صاحب ہے توجہ ہے در ویسوں سلندر اکبال پہلے مطلب اقبال فرما میں گزر رہا سا کوئی کلندر بیٹھا سی میں اکبال پتے بھی گل دسا میں آخیا جی ادو فرمایاد رکھی جدو خیر جھکے لالچ دے د جدو خیر دے گے جھکے گا لالچ دے دچھے نہ تن تیرا رہے گا نہ من تیرا رہے گا سمجھی ہوں جی سوار ہو گیا ہے۔ پانی, پانی, پانی, پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی با پانی پانی کر گئی پانی मुझको की ये बात तू झुका जब के आगे न तन ते रहा न मन नवजो आए अदरवे स्याणे कहीं लेने سیانے گواہی ہو جڑی دے بولو تو سی گواہی ہو جڑی مدئی دے لج وزیر اعظم ایک بیاں اجیر اعظم ایک بیاں سپیکر دے سنا اب یہ اگ بان منافک بن گئے بغیر بن گئے جک جا اصو جرضی چتر ماری یہ چتر کھا کے بھی آخ سار پہلو کہاں ہوں وزیر اعظم کا بیان آیا ہے انہیں یہ حقیقت اپنے مبارک نون اور اظہار فرمایا لارڈ میکالے بن کی پارلیمنٹ کو خطاب کرتے ہیں وہ کہتا ہیں میں سارے ہندوستان میں پھیرا ہوں لارڈ محکلے کا بیان لارڈ مکولی بن کی پارلیمنٹ کو اختاب کرتے ہیں وہ کہتا ہے میں سارے ہندوستان میں پھیلا ہوں نہ nah مجھے کوئی مارنے والا ملا ٹائگر ملا ہے نہ مجھے کوئی چور ملا ہے میں نے اتنی دولت ہندوستان میں دیکھی ہے اتنی میں نے کسی اور ملک میں اتنی دولت نہیں دیکھی اس نے کہا اور ان کے اخلاقیات اس اتنے اونچے کیلبر کے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کو فتح کر سکتے ہیں جب تک ہم ان کی ریٹ کی ہڈی نہ توڑیں ریڑھ کی ہڈی نہ توڑے اور وہ ریٹ کی ہڈی کیا ہے ان کا ایمان اور ان کا کلچر اس کو ہمیں توڑنا پڑے گا اگر ہم نے فتح کرنا ہے اور آگے کیا لگتا ہے وہ ہم کیسے توڑیں گے ہم ان کا تعلیم کا نظام تبدیل کریں گے ان کی کلچر اور سیلف اسٹیم یعنی ان کی خودداری اور غیرت تب ہم ختم کریں گے جب ہم ان کو یہ احساس دلوا دیں گے کہ آپ نیچے ہیں اور ہم اونچے ہیں جو کچھ کرتے ہیں وہ بہتر ہے آپ جو کرتے ہیں وہ انفیریئر کوالٹی کا یعنی کہ وہ کمزور ہے کیا تھا تبھی تبھی ہم ان کو غلام بنا سکیں گے یہ اٹھارہ سو پینتیس میں لارڈ में نے برٹش پارلیمنٹ میں کہا یہ لارڈ مغالیہ نے برطانیہ پارلیمنٹ میں کہا ہم نے وہ لارڈ میکالیہ کہتے میں پورے ہندوستان کا دورہ کیا پورے ہندوستان میں مجھے ایک بھیکاری نظر نہیں آیا ایک چور ڈاکو نظر نہیں آیا اتنا بلند آیا اخلاق لوگ اتنا شرمایا پھر کہتا ہے برطانیہ آیا کی پارلیمنٹ آیا میں آیا میں نے اس کے پیچھے آیا سبب دیکھا آیا آیا تو آیا کیا چیز ہے وہ ایمان اور کلچر ہے اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے ریڑھ کی ہڈی ان کی توڑنی پڑے گی توجہ گل ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑنی پڑے گی ایمان اور کلچر کیسے توڑیں گے تعلیم, تعلیم کے ساتھ کس طرح تعلیم دیں گے ہم ان کو بتائیں گے تمہاری ہر جی گھٹیا تم گھٹیا تمہارے بڑے گھٹیا تمہارے بزرگ گھٹیا تمہارا نبی تمہارا دین تمہاری تعزیب تمہارا مول سب کچھ گھٹیا ہم منچ کھوتا اچاد شیر گٹیا مجھے مجھے ہاں اونچے تم گھٹیا ہو جب یہ بچے ان کے یہ پڑھیں گے تو پھر ہمارے ہاتھوں میں غلام ہو کر ضلیل ہو کر گزاریں گے زندگی یہ وزیر اعظم صاحب بیان فرما رہے ہماری زبان سے تو ملا یہ بات نکلتی ہوئی سنتے یا کوئی بھی سنتا ہے تو کہتا پگڑ دیسی مول میں جٹ بلو دریا اینو کی پتہ کہ ہون کی بنے گا بے وزیر آزم اوہی بیان پیا سنا ہوں ہے جڑا اساں پنجی سال پہلو سنا دے رہے اینو آندے نے گواہی کو لکھ توڑ چھڑ دیے جڑی مدعی شاہ دے وہ بولو دے سہی نہ۔ سونے ہو بولو تو صحیح. صحیح. اے پتر گل سمجھو جو منہ چ نکلے دل ہی لے جانا مر بھی ادا ہی لیکن ہزور جوڑے باغ شکرے اپنا سرو بھار پہ اثا پہلو سمجھائی بیشتے کی دے سان کی میں کہاں اور یہ اہلِ کا نظام تعلیم اور یہ اہل کلیسا کو نظام ہے تالی ایک ہے شہت دین و مروت کے خلاف اقلیت دی وضاحت میں <مازال> <کہ> جن سوار کسم سات جن سوار مجد کا منہ ہلدا ہے اندر وہ باندر دا اپنا وجود ہی اس دو تے بجین دلیل روشن دلیل میرا صبح دا لدران گیل والدہ موضوع وہ دنیا میں پہلی مرتبہ ممبر پر موضوع پیش ہوگا دنیا میں ایک لفظ بولتے ہیں اقلیتیں اقلیتان دے لفظ دا فتنہ ایدہ غیر اسلامی غیر ہونا وہ سابت او او اور اسلامی لفظ جہرا بولیا جہ سب پیش کرا گا, گا جی موضوع ہونا اور سویرے ہونا اس مولبی کی دلائی ہونی ہے لوکا دی خدمت ہونی ہے جہی کہ الحمد للہ اسلام, اسلام اقل بس لیتوں لیتوں بس کو حقوق, حقوق دیتا ہے میں سویرے حقوق دگڑے پٹا ہمارے ہر کمی جب کوئی یورپی بکواس پر عمل کرتے ہو تو اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش مت کیا کرو یہ بکواسیں یورپ کی ہیں اسلام کے الفاظ بھی اور ہیں اسلام کا نظام بھی اور ہے یہ انگریزی ٹر ٹر و سکے جاو رو برخا پوا کے بیچ نو برخا پوا کے بیبی بنا چاہیے رچ بیبی نہیں بن سکتا کفر اسلام نہیں ہو سکتا ہم <سؤال> تمہارے نظام میں مداخلت, مداخلت, مداخلت, مداخلت نہیں کرتے گوں کھاؤ جو مرضی کرو لیکن اصا یہ ضرور آخا گے جو جو یورپ کا گند ہے اسلام بنا کوشش نہ کرے وہ تہذیب اور, اور right ہے یہ تہذیب اور ہے اس کے من درجات اجزا اور ہیں اس کے اجزاء اور ہیں ان کے معنی اور ہیں ان کے معنی اور ہیں ان کے حقائق اور ہیں ان کے حقائق اور ہیں جو وہاں کفر ہے یہاں ایمان ہے جو یہاں پر ایمان ہے جو یہاں پر کفر ہے وہاں ایمان ہے وہ اتنے اتنا وڈا تناخو دے باقی وضاحت سویرے بھائی گیلے والے شہر لو درا دلے والے نماز موضوع پیش کرا گا لاہور آن سن دینا ماشاء اللہ سن آدی بن گئے ہو جی اور قدر دان ہو گئے علم نو اپنے حق نو کی علاقے جو تھوڑے بچ جان بےچارے گل پورے دنیا پھیلے گی لیکن ان بچار بہت چکر پا لے جی ہوں جی ہر طرح کی کرم کر دیں اللہ شاہ لو سونے نبی اللہ وسلم شوگر دی جن... اعلان ہو چکے ہیں جن شوگر کی دوائی, دوائی لینی شاہ صاحب دعا فرما اچھا بھائی میرا پھر اعلان سنو وزیر اعظم صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس وقت جو بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے جو بالکل سچ ہے میں وزیر اعظم کے اس بیان کے ساتھ پورا متفق امام واقدی کی کتب کے بارے میں کچھ ارشاد فرم اللہ علی کال اللہ موضوعات کمرام فرماتے واقدی کی کتب جھوٹھی ہیں ایسا ہی ہے واقدی کذاب ہے متروک ما سات ایل میں کلف کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے اے کلف نجائز ہوں دمت میں نہ لا کے بیٹھا ہوں شاہ صاحب کبلا دعا ارشاد فرما اللہ سب دی اپنی وارگاہرما یا اللہ سب بیمار یا لا مصیبت دور فرما